تو کیا وہ جو اپنی رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس سے پہلے موسا کی کتاب پیشوا اور رحمت وہ اس پر آمان لاتے ہیں اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا ودا ہے تو اے سننی والے تجھے جی کچھ اس میں شک نہ ہو بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے لکن بہت آدمی آمان ناؤ رکھتے